مزہ ہی تب ہے جب لوگوں کے پاس فضول پلاٹ فضول زیورات اور فضول بینک بیلنس موجود ہوتا ہے فریضہ حج کا مزا ہی تب ہے جب اس کے لیے پلاٹ بیچے جائیں زیورات فروخت کیے جائیں اور بینک بیلنس خالی کیا جائے پلاٹ زیورات تو پریشان کرتے رہتے ہیں جب کہ حج بیت اللہ بہت کام آتا ہے اور بہت کام آئے گا وہ مسلمان مرد اور خواتین جنہوں نے فریضہ حج ادا نہیں کیا وہ دعا کریں فکر کریں قربانی دیں اور یہ نعمت حاصل کر لیں کسی زمانے جب حج پر بیان کی توفیق ملی تھی تو لوگوں سے عرض کرتا تھا کہ آپ اپنا سب کچھ خرچ کر کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ لوٹا دے گا بخل کر کے اپنی جان کا نقصان نہ کریں حج کے بغیر مر گئے تو زندگی ادھوری رہ جائے گی اپنا مال اپنے بچوں کے لیے بچا کر اگر آپ فریض حج سے محروم رہے تو آپ نے خود پر بھی ظلم کیا اور اپنی اولاد پر بھی ظلم ڈھایا ممکن ہے آپ کے بعد آپ کی اولاد یہ سارا پیسہ چند راتوں کی عیاشی میں اڑا دے لیکن اگر آپ پلاٹ زمین بیچ کر حج پر گئے اور وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو مال بھی واپس مل جائے گا اور آپ کی اولاد کو حرمائن کی قیمتی دعائیں بھی بے حد نفع دیں گی الحمدللہ للہ جس نے بھی اس گزارش پر عمل کیا وہ ہر طرح سے فائدہ میں رہا اور اسے تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا